محراب و منبر کے وقار بھی ہیں جن کے کتاب میں حق کی للکار بھی ہے باطل کے خلاف جلکار بھی ہے جن کے حقائق کی تلوار سے اقجار کا سینہ چاک چاک بھی ہے میری مراد العلماء حضرت علامہ مولانا فضل احمد چشتی صاحب ہیں آپ کی آمد سے پہلے زوردار نعرہ لگائیے نئے تقدیر ن فعالات حضرتي العماء مولانا فزل عمد جشتي صاحب والسلام على خطم الأمبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المعين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ <الصرافة> الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ تَبَارَكَ <صفق> اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ, <صفق الله> <العظيم> <صفق> وَصَلَّى <رسوله> <مبيه> عَلَى <العظيم> <دستور> گفتگو دے انداز جناب دے سامنے کچھ چیزہ چیزا مسلے بیان کرنا جنہ دے نال بد عقیدگی کا زہر سڈے اندروں نکل جاوے اور نے اتک سڈ اندر صحیح اہل سنت و جماعت آپکار پیدا ہو جائے سب قوم کا دماغ اپنے دماغ وچ سوچ اپنی نہیں سوچ بیرونی ہے دماغ اندرونی کیوں کہ تعلیم نظام ماحول سارا جو کافر کردا ہے تو سوچ اپنی کھویں ہوگی اس قوم کی ہوں بیرونی سوچا اس قوم کے اندر کار فرما نے ان گی گلیر سوچ ہے اسلام تنقید نہیں ہو سکی تنقید اسلام ہے کون جی کسی کے خلاف نہیں بولنا چاہیے جی وہ جی بیرونی سوچا نے ان سوچ اسلام وہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی تو تنقید نہیں کی اسلام پہ کسی نے کچھ آخ نہیں کیا پتہ نہیں تو جا بندہ جہا عالم جہا مولوی تنقید کرے ان شمال کر دینا شرنگ فتنے فسادی امن خراب کرتا ہے کر د شمار نہیں اور جڑا دولہ پالیسی اپ اپنا منافقت کرے کسی نج نہ آخ ہر تابوت کے ساتھ یا حسین کہنے والی بات اس کے اندر ہو تو اس کو کہتے ہیں ماشاءاللہ سلو پسند بندہ ہے جی امن پسند آدمی انتہائی بہت اسلحی بندہ جی حضرت کا خطاب ہوں اسلحی تعمیری خطاب ہوں آپ بالکل کسی نو دے ہی نہیں پہلا تاریف ہوں اسما ڈنکے چوٹ ہر ہر باطل دے خلاف سی رہا کہ وقت دے حاقم کا لحاظ نہیں رکھتا وہی تاریف کرتے سن بڑا دلیر بندہ بڑا حقو آدمی ہے بڑا سچا بندہ ہر تاریف کے نہیں کردے نے جڑا لانتی کسی نو کچھ نہ آخ کوفر برائی دے نال بالکل موقعت رکھا ہو کتاب کی کرے بس تردہ, تردہ, گلنیاں گلنیاں جو تردہ, تردہ جناب مطلب کتاب ہو جاوے تے جائے برائی اور نہ واہ جی آلم ہوا ملک آدر آپ فساد کا ملیس فکر ایس وقت تو ہر دوجے بندے دار دو فرمائے موجودے میں جناب دے سامنے اس غلازت نڈن کی خاطر صرف اور صرف کل میں تیے با حوالے گل کرنا ہن گل سنانے سننے گل می لگتی اسلام میں تنقید نہیں اسلام کسی نو کچھ نہیں آخر پلا ماں ن چاہد نو کچھ نہ آخ گل سننے میگی لیکن بئیمان تو منافق بندے نی لگ دی. مومن بندہ اس گل نو سن کے سڑ جنق کنو آخد تنقید آخد ہمیشہ غلط نلط آخل نلط آخان کا نا کی و غلط نلت آخنے تنقید نہیں آخد ان بکواس آکھ آخد بہتان آدھے جھوٹ آخر الزام آکھ آخر تنقید نہیں ہوں کوئی بندہ صاحب کر ہے کرام میں خلاف بولے تو کیا آخنگے تنقید کرتا ہے گستاخی کا کر دا ہے بیمار بندہ بکواس ہے تنقید ہے غلط نو گلت آخنا غلط نو غلط آکھنا, آکھنا. اسلام سب تو اچا فرض کیوں فرض ہے کہ یہ تنقید جڑی ہے نا یہ تھڈو سڈے کلمہ طیبہ کا مٹ کلمہ طیبہ کی ہے لا الاحا لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ مگر اللہ اس کا پہلا جز لا جڑا غلط کہہ رہا جھوٹے خداوا نو جھوٹا کہہ رہا غلط خداوا غلط کہہ رہا تنقید کلما سیے باد کا پہلا جز پہلا حصہ جنو موٹ کو کلمے دا آغاز کو وہ آغاز ہی تھڈو تنقید اگے تسلیم ہے اللہ باد ا اللہ باد ا اللہ کیے اللہ تعالی نو تسلیم کرنا ہے کہ حق کی عبادت کے لائق صرف وہی ہے حق معبود ہوئی ہے لا الہ تنقید اور تنقید بھی کئی قسم ہو گیا کسی کے کھیل سے تنقید کرنی ذات سے تنقید کرنی پول سے تنقید کرنی پھر او دے منحب دین دیل تنقید کرنی پھر کسے کسی خدا دے دے کسے خدا دے تنقید کرنی ہے تنقید دی آخری قسم ہے اس دن آر بھی کوئی تنقید نہیں ہوگی کسے دے خدا کو برا آخنا یعنی برے خدا نے برا آخنا انجا کو برے خدا نو جھوٹے خدا نو جھوٹا نکنا یہ تنقید دی آلہ قسم ہے کیوں کہ ہر بندہ اپنے خلاف سن سکے ہو سکتا ہے تھوڑے لگے لیکن خدا دے خلاف کوئی نہیں سننا چاہتا ہوں تو لا الہ علاقے خلاف کا بولتا ہے خدا دے خلاف کا بولتا ہے خدا جھوٹا جھوٹے خدا دے خلاف لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی خدا نہیں سب جھٹے نے یہ مطلب ہے نا لا علاقے تو لا الہ علا ج جھے خداوا ہو گئی تنقید ان آخیا گیا جھٹا کوئی عبادت دے لائق ہے ہی نہیں. اے مینا مراد خدا بنے فرد نے تو ہر اتنے تنقید ہو گئی خداوا تڈو ہوں ایمان نال دسیا جے سڈے کلمہ طیبہ دا مد ہو گیا تنقید تسلیم ہوئی بعد چ تنقید ہو گئی پہلو کلما کی سڈے دیمان ہوا کلما کلمے دا مد, مد ہویا ہو تنقید ہر جہاں خنویر آخ جی اسلام میں تنقید کوئی نہیں ایمان نال دسو وہ کلمے دا منکر بڑ بنیا دا بنے جہمے دا منکر بنے گا او دا ایمان رہے گا لوگ آٹھ دوں چیشتی تیرا فتوا تھلے ہی نہیں جدو فتوا دتا ہی آدھ اثا شکر رسول بن دیا تڈو ایمان تو فارق کر بٹھانا کہ بلا میں کی سیاڑے آدھے نے چاننی ہوئے نا موٹے سوراخی موٹے سورکھ والی روڈ ہی تھلے ڈگ پہ چھان ہوگ بریک قبلہ چان پورا تھلے نہیں جانا روز کتوں جان گے میم کوئی قدرت کر نہ کرم نوازی ایسی ہوئی ہے کوئی نہیں بریق لگ گئی بزرگ لوگ فرما نے محلہ فو اہل فولہ زمان نہیں سڈا فرمایا محلہ یار اہل زمان ہی فواجہ جوڑا اپنے کتاب پڑھ گیا سب لیکن اپنے اہل زمانہ کو نہیں پہچانتا وہ جہل ہے پہچان دا کی مطلب ہے کہ اپنے اہل زمانے کے وحل پرکھے فکر نئے فطرے نو سمجھے زمانہ کتنے جا رہا دنیا کی سوچ ہے اترے شیرے درو شریت رکھول نہیں سمجھے شریت ان کے بہنا نو دے افکار نقوال نمال نتابک دے تکمیف دے کے پھر فتوا جاری کرے تو پتہ لگے شریعت رسول کے مطابق کون کی بن گئے پالی کتاب بڑھنے عالم نہیں بن جا عالم بننا بہت دور کی گل ہے آلم بڑا سب تیل انہوں نے آئے زمانے نو نہیں جانتا اہل زمانے ساری کتاب پڑ گیا جہل عالم نہیں عالم اس لیے ہوئے گا جسل ادرو شریعت رسول نو سمجھے تو ادھر دنیا دے حالات واقعات آواز دسات دے افکار امال اقوال ان سارا ن تک پہنچ کے پھر گل اللہ گی نال دسو جہی میں گل کر رہا ہوں. باقی ہے نہیں ہر دوسرا بندہ آ یار دکھو کسی دیکھو نا بستے ہی تنقید شروع کر دیں تنقید ہے بکواس چنگا بندہ مولوی وہی شما کہ مطلب کفرت برائی کے خلاف بولنا کہ آگوں نے آخر مولوی وہ چنگا بہتر صاحب اسی نہیں پائے گا تصے تو فساد کا مڑھ بن گیا توبا توبا بہتے جانے فلانا ام فلانا ام فلانا ام فلانا, فلانا, فلانا, فلانا اسلام تو کسی نوج آخ نہیں اسلام تیار کا مزہ محبت کا مذہب ہے آخ آخر سنو ہن میں شادت کی تنقید کلما سیباد کا موٹا سڈے دین ایمان کا مٹھ جا کر تنقید نہیں قلما قلما تنکید او اسے سارے دین ایمان کا بڑھ ویٹا جڑا کلے دا بڑھ میٹھی بیٹھا میں مٹھ ویٹا وہ نام مراد اپنے دین ایمان کا مٹھ و اس دن ایمان کا مٹھ وڈی بیٹھا ہال خوش ہوا بیٹھے میں مسلمان بھی ہوں ہوں خوب میں وزاق کرا تنقید نہیں ری آخرا سی تنقید نہیں کیوں تنقید ہوں برائی دے خلاف کفر سب تی بائی کو برا ہے کفر تو بہت برائی, برائی سب تی بائی ہر برائی ان ہر برائی, برائی ہاں <تصفح> میں نیکی نہیں اسلام میں برائی نہیں گھر سمجھا جی کوفر میں اسلام میں برائی خدا دے بندے جب اسلام برائی بیں کفر ہے برائی خود برائی ساری برائیاں تو ہوں کفر تنقید نہیں ہو سکتی کیوں کہ جڑا ہے برائی تہڑی شاید تنقید کرے اپنی قوم نکے تفاانی شاید تنقید کرو توڑی شہروں غلط آخو جدو کافر خلائیں نہیں سرے تو غلط ہارے تو تنقید نہیں کر سکتے ہوں ترکیب اسلام کیم چی نہیں سب نیکیاں نے جدو اسلام چ سارا نے تنقید کیوں کرنی ہے اسلام کدو کرنی ہے اسلام بچاو کرنی ہے تو کدو کرنی ہے جدو کوفر کی کوئی گل کوفر کوئی گل برائی کوئی اسلام شامل ہون لگے گی اسلے مسلمانوں نے فر لے اٹھو بولو کوفر خلاف برائی کے خلاف تاکہ تا پاک دین گندا نہ ہو جائے جی پاک ہے پاک رہ جائے سمجھ آ رہی نے کنہیں آئی دل سمجھ آئی کہ نہیں آئی سی ہوں اسلام سان فرمایا کرو تنقید کلمہ تئیے با کول نہیں کیوں نہیں وہ آدھے خدا اللہ بھی ہے سڈے بھی خدا ہے نال والے بھی ہیں اور اسلام کلمہ لا الہ پڑھو کیوں جو تسا ہک نو مننا مت دوسرے دسرے لگ دوسرے پلیت بھی خدا بن لگسا لا الہ کول رکھنا معلوم ہویا اسلام نو نچاو دی خاطر تنقید فرض اسلام نو تنقید ننقید کرنی کسر جسلے اسلام چ ملاوت ہو لگے ہوں کافرا تنگیاں سمجھو مثال دے مسلا سمجھا لوہے نگ لگ جائے انگ جد لگدے تو کی مار دے بولو لوہے نو زنگ لگے تو ریگ مال ماری دگر ہو گئی سارا زنگ تو ریگ مال ماری دارا دا <تصفح> جنگ کفر وہ ہے ہی نر جب نرا دنگے ٹک کن ماری ریگ مال کن ماری اسلام سمجھ اے ہے لوہے وگوں زندگی کوفر تے برائی دے اثرات کفر دے نظریات کفر دے آمال جد اسلام دے نال لگن لگ اسلام دے شامل ہون لگن ہون ریگ مال چاہدے پٹو رگڑا ریگ مال دے نال تے ریگ مال دسوج ریگ مال دم اے کی کہ زنگ اتارنا ہے جب لوہے تہچنا ہے دندے دن مک جیگ مال کچھ نہیں آخر صرف زنگ ہے صرف کی اتار ہے اتار قبلہ جس طرح ریگ مال صرف رنگ اتار ہے اتار د اسی طرح تنقید جہی ہوں نا وہ ہمیشہ برائی کا رگڑا پٹتی ہے حق نو تنقید کچھ نہیں آخری حق والے نو کچھ نہیں آختی اس دے صرف برے تک رگڑا پٹنا ہے می نو چی تو, تو سارا کا رگڑا کدی جانا کفے نو تو چڈ دیا کر دی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 جس کا پٹدی دی تنقید جدو کرے گا صرف اہل کفر، اہل درالت دا رگڑا پٹے گی تنقید حق کے اتنے کدی اثر انداز نہیں ہوں سیانے آدھے سیاح نے سونا جہا ریا گا سونا یہ کدی کباڑ خانے نہیں ج سونا کبھی کدی کبالخانے کیوں نہیں جانا کہ سونا جن مرضی پرانا قیمت ہمیشہ قائم کائم یہ بیکار ہوں نہیں میو آدھ رہے ہیں کہ کباڑا کیتی جانا سارے کا میں کہ پتو کباڑا بنے پے نے ہے پیا مرے میں کیا لوہا چلوہ کبالخانے جانا ہے سونا قبال کمالخانے نہیں جانا کیوں کہ لوہے کا وقت آ ہے کہ بیکار ہو ہے سونا کدی بیکار نہیں ہو سکتا میں کہ پوترو جے بڑوں نہ ہک والے تو پھر تا تو قباڑا ہو نہیں سکتا حق دے خلاف جڑا بولے نا اپنا قباڑا ہو جاندے حق جق کچھ نہیں ہو سکتا ہاں جی تو آسا کرنے جدو تنقید رگڑا نکلد جھوٹیاں کا بئیمانا دا دانتیاں دا. دا. کا دا. اسلام دشمنا کا ہاں جی رگڑا دا کا نکلد حق دا رگڑا بھی نہیں نکلتا حق والوں کا رگڑا بھی سمجھ آ کہ نہیں آئی اچھا ہن کبلا اسلام تنقید دا مذہب تنقید نال پچ دائے اور سن لو ایشن پہ ہاتھ رکھو مجدد مج بنایا فرد تو سی نہیں دا اپنا ایک مجدد مدد ہاں ہری پگا والے نہ درد نے کسی تے برائی دے خلاف ان کا نہ کلام نہ کسرت خلاف تنقید نہ انہوں نے نو کچھ آخنا نہ مرا ڈرامہ رچائی فرد ای چکی فرد سال بہت نو کچھ آخنا ہی نہیں تو اصل چکن کا مقصد ہی ہے خسرے نسلہ رکھ انہیں آخر دشمن ہی کہڑا کسی آخیا خسرے نسلہ رکھ انہیں آخر ساڈا دشمن ہی کہڑا جنہیں کسی نو آخر کچھ نہیں تنقید کرنی نہیں سنو مچ جا کی ویڈی پہچانے کے اسلام اہل اسلام جدو کافرانہ نظریات پیدا اس ہند اسلام مسلمانوں دے اندر دے اندر فساد پہن لگتا مجد کا کم ہوں جا امت رسول کا صحیح دین سچی شکل پیش پروا کی کردہ پھر مجد کو تنقید کردہ وہ دستافرجے آ برائی یہ اسلام نہیں اسلام مجد بنتا ہی تنقید نہ مدد نواں کر مطلب کہ جو جنگ لگے گل تنقید اپنے تنقید ریک بال کے ساتھ کر کے جنگ اتار کے پرا مارنا اور شریعت رسول صحیح شکل مسلمان پیش کر دینا ہے حضرت رکھو تنقید محفوظ رہنا ساج اہی تنقید مخالف بن گیا اور سن اسلام کس قدر تنقید کا مطلب سیدنا فاروق ہے آزمردی اللہ تعالی عنہ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 کہ میں نو اپنا وڈا جان کے تے میرے غلط کام نو غلط ہی نہو حضرت فاروق آزم سد کے بادشاہ پریشان کہڑی گل ہے حضرت حزیفا بن جمان حضور سرکار کے ساتھ بھی حضرت جی کیوں پریشان پریشان ہونے دی گل تو تسا اگر غلط کم کیتا اسا روکاں گے جی تسی نہ رکھے اسا تلوار نال تو مار چھوڑا گے تو اسا تو اٹھا لیا آز لکھنا ہے حضرت فاروق اعظم دا اگلا فکرہ سن آپ نے فرمایا الحمدللہ اللذی جعل لی اصحابا یقومونی اذا وجدتو فرمایا سب تعریفاؤں سللہ دیاں جن نے سڈے سنگھی ایسے بنا نے کہ اگر اصا ٹیڑے ہو گئے تو سنگھی سام سیدا کر دین بٹا گول ہوا پہ سمت کا انہوں تو سوچ ہی اپنی نہیں دے جا اے سن مسلمان شکر کے پڑتے ہیں بادشاہ خلیفہ ہو کے खलीफा शुक्र पड़ रहे हैं कि मैन संगी इंज दे मिले ने के अगर मैं टेढ़ा हो गया तो सीधा कर देने ना कि हम जनकीद सिद्धी करे सीधी गल चे आट कुट के टेढ़ा करो ए नाम मुराद सीधी गल क्यू की खड़े है कि नहीं, नहीं है। तो बोलो तो सही हूं वेख तनकीद मुक्की आई बुराई का फैली मैं हम इसका मनफी पहलू तेरे सामने के लियाना हर बंदी के उ तनकीद शुरू कीड़ी वाले त کسی بھی داڑی والے کول برائی ہوئی ہے شرم نہیں آئی گرد کی داڑی سو جوٹ بولی پڑھائی ہے کہ یار اور بھی بول ہو ساری دہڑی بول ہیں کسی نے نہیں آخ شرم کر جھوٹ پیا بولنے نہ تے نہیں میوز دہلی رکھ کے چشتی میرے خلاف ایڈی دہڑی بندے گواہ دچہ میں بڑا بے وکو بندہ ہوں میرے کھلیا میں آخا دہڑی کو کسر گوائی دے م داڑی داڑی ہےڑی رکھ ٹکڑائی کی مطلب داڑھی یہ مطلب ہوا نا جب دل لیتا ہے اکل بھی چھین لیتا ہے ہن جدو ڈہ جانا دیکھا بھائی یار جھوٹ کی گل نہیں جھوٹ سے تھائی جی آپ بھی بولتے میری دہی پڑی उस आखिया फिर इन नहीं लो चंकी कौम बनी हम पता जिन आखो दारी रख लो कि आदि ने मोल साहब दा रख लिये ठीक है गलत रही ठीक हैसी तबका आख कोई विलायती तबका तो आदा मोल साहब ये दा कहा جب ہم پیدا ہوئے تو تو ہمارے ساتھ داری نہیں تھی اب کہاں سے او تو پتہ نہیں لوگ سائنسدان شکانا تو حساب سے کرنی تو کولا ہو رنگ آو. تک کرنا ہوں میںبکہ انہوں نے آخو نا پتہ نہیں آخلا حضرت صاحب گل تیری ٹھیک ہے لیکن تیر پتا اچھا سہ کام کرنے ہوں نے جھوٹ بھی بولنا ہوں پتہ ستہ دنیا دار لوگ جو سہ اونچی جیسا کر جانے توڑی رکھ لیے تو دی عزت کریے نا تین پتہ پھر داری دی عزت کو نہیں ہوں کر نہیں گل کو نہیں میرے خیال میں جڑے داڑی بنا پھر فڑو نا انہ کے بہتر بہانا حضرات کا مطلب اصل رولا ہوا ہی ہے بھائی یار رکھی برائی سے اصل چلنی کونی سانے گل کرنی داڑی رکھی رکھی انہوں نے آخر بھائی حضرت صاحب اصل دہی کے نڑے جے نہیں دہی تنقید ہونی لہذا برائی نہیں چڑتے دہڑی چڈ لینا کیوںکہ برائیاں تنقید نہیں ہوتے گواں آپ کی کڑا تنقید ہونی ہے دہڑی پولی چڑی ساری ہوں قوم بے دہی بن گئی قوم دہی کی بجائے برائی نو بولتی کفر کو خلاف بول دی. نائے بے اے میں برائی نہ جانی سی اور برائی مکر بھی بجائے سننا تیر فون مک دئیے برائی آگے ایمان نال دسے جڑے ہے کہ نہیں جوٹے بولیا جائے بت میری میں ایل ملاؤ میں وہ بول بھی نہیں تو سبحان اللہ کی جا. جنت بنائی جا درخت لائی جا کوئی درخت نہیں لگنا پہلے ایمان بنے گا تو درخت لگے گا میں صرف ایمان کا دا پہرے دار ہوں بس امل تُسی بعد کرامہ اقبال فکر سی اسے نہیں آخر فلاک کرو فلاک نماز پڑھو روزہ رکھو دالی رکھو فلا کی وہ جاندی سوچ ہی اسلامی فکر اس فکر ماریے. نہیں میں پہلا سوچ بناو ہمیشہ پیدا کردہ عمل کی دعوت نہیں دیتی وہ خود فرما ہے فکر بے نور تیرا جذب عمل بے بنیاد بہت مشکل ہے کراشن ہو شے تارے حد سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی اس واسطے میں بھی صرف چوکی دار کرنا ایمان دے در کرنا بھائی ایمان پہلا سا بچ جاوے عمل کی دولت اللہ تعالی عطا کر دو اس بندے عمل ناقف نہیں جو دا ایمان کامل جڑ جائے اصل سے ادر اندر بدلے ادر ڈرائیور جس جی موڑے گا مڑ جائے گا کہ نہیں اندر ہو ہوگا کلا تو چکلے کا دا سردار خدا دا کا تو گل دیکھو سڈے چو نی مکنی پی ہے برائی فیل دی پئیے کف پھیل رہا کیوں کہ تنقید کدو بھی اس قوم کی نیکی نیچی اتنے کی دا برائی نہیں کیفر قرآن برائی کرے شرم نہیں ہاف قرآن پیتی پی خر نہ مکالم نہیں کری ہاتھ کے نہیں آدھے مولوی برائی کرے برائی نو نینے گے مولوی نو پورنگے. برائی دے خلاف نہیں بولنگ مولوی سے بولنگ شرم نہیں اس کی मौलवी साहब होके <laughs> नही आने वेख सा कौम की बदमाशी वेख बदमाशी बेईमानी वेख पुलना सी बुराई नू। रोकना सी बुराई तो रोकता देखी तो क्या बुराई की आड़ लैके बुराई की आड़ روکتا کیپی اچھا حاجی ہوئے حاجی کون ہوئے حاجی. حاجی کرے فراڈ کسی نال مراد حضرت صاحب آپ کی پوچھدا نا مراد اگلے دن حاج کر کے آئے اج میرے فراڈ کیا آخ د کہ نہیں آخ نمازی حاجی حافظ مولوی داحی آلہ پڑی رگڑی مانو ایک گانا چشتی یار مولیاں آپ مول پڑھے لکھے بندے ہوتے مرجائے بندے پتا پڑھے لکھے میں میں کہوں تیر سمجھا مثال دینا تن سن چار سن ماں بہن دے نگے ایک جڑا سا سی رادر چادر چ ایک دن کدرے باو نال دراواں نو ویو سرنگ پڑیا باوے جیوے उस गोडे नंगे चे चादर चाही गोडे नंगे चे हूं जेडे नंगे स नंगे लाख तू लै नही मां बहन देडे क्डी बैठा है उस आख लन पी हो तू सा छेडो नंगे जे तो कह लगा अनपढ़ की कड़मी हो ادھر کر دے جے تنقید مینو تو آخیا جی میں گوڈے کردے نے تو بول پائے گے یہ مطلب پتا ہے بھی گوڈے بھی ماں بہن دے ن نہیں کری دے میرے تارا علم آ گیا تنقید ہمیشہ علم والا کردہ جنہوں پتا ہی پولی کسی گائے کا اس کی تنقید کرنی ادھر تنقید کردے کر دے ادھر آخد مہا سا جہلاں ایک ایسی عجیب گل ہے ہوں ایمان دسا جائے ایک بندہ مستری مستری مکان بن دا پہ ہر جہاں اس مستری نو آکھے کے یار گلت بنائی جانا ہے تو اس آ کے مین کام دا پتہ ہی کو نہیں نہیں تنقید کوئی دستی ہوگی مستری تو آخر پہ گلط جی جاندہ ہی نہیں تو پتا گلت وہ سی سمجھنے والی گل تو ہوں کبلا یہ کون سا جان چڑا جان ہے جی اصل کے جہل ہوئے مولویال مارے तनकीद कर तनकीद होती सिर्फ पंच तबक बाकी कोई नहीं और तनकीद किस चोनी नेकी अगे रखनी बुराई पिछड़ी डारी पहले आखणे यह नहीं आखिर बुराई की डारी रख के बुराई की नमाल पढ़ के बुराई की हज करके बुराई की پہل نیکی اگ رکھنی ہے. کیوں رکھی اگے تاکہ نیکی تو جان سڈے بڑا سیانے آدھار تلا نام کسی آخر رال جو گا ایک جا جہاں سا یہ بہان بہانہ رکھا ہوا ہے جو دے کی اچھا اسے میں نے گل ایک آ گئی ہے گل ایک آ گئی ہے جی مول صاحب چیشتی صاحب کی جی گل آ تو تاری رکھ لیے پر داری کی عزت کریے میں اسے حوالے گل کرنا ایمان نال دسیا نکاح سنت ہے یا نہیں نکاح رسول اللہ دی سنت ہے یا نہیں اچھا نکاح سنت ہے تو سچی دسیا جے نکاح کی سنت دی عزت ہے ایمان نال دسیا جے پہلے تے آ جائے نکاح کرا د نکاح نکاحتا کس طرح ہے ہزار کم حرام ننگے جانٹے رنا کدے ساز واجے گانے بازے پتہ نہیں کی کی ساری ساری رات چلنے, میں. اتلے کر دے. میں نا... کو چلنے. نے اترے فتی کرتے او ڈانس سارا کچھ چلنا ایسے حرام کم اک سنت ادا ہو رہی حرام طریقے تین علم ہونا چاہیے حرام طریقے نال سنت ادا کیتی جاوے تے سنت دی بن جاندی ہے توہین تے سنت دی توہین ہوں کفرو ہزار حرام کر کے سنت دی توہین کر کے نکاح جہ نواں پہ ہے نکاح جڑا وہ تو جب پہ سی پرانے پوائی بیٹھے انہوں نے توت گئے سو سارے سپا اسلام نے مثال لکھا اگر کوئی بندہ مشرق والے پاسے منہ کر کے نماز پڑھے عبادت رب دافر کیونکہ بنتا ہے جان بوجھ کے اگر پڑتا ہے تو کافر شمار ہوفر کیوں؟ کیوں شمار حالانکہ عبادت رب ہے اس واسطے اللہ دی عبادت کی توہین کیا ہے اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے بے وضو کلیکی کی دی حالت خدا نجا کرے فکالکتے نے کتوں کردہ کیوں کر کہ کر او ایمان نال دسو ہزار حرام کم تو شامل سنت رسول دی نکاح دا پیا ہوں میں پوچھنا جن سنت دی توہین کی تو, تو سارے اندر نکاح جائے پیوں گریمان جہ میں نا کر کے میں نکاح پڑھانے چڈ گئے می نو کشتی کیفی ہے جہاں اپنا کرا کڑا یہ نہ ٹوٹ جائے کدھر مطربہ بڑا جہ رہے میں اپنا نہ آپ تو نکاح کر کے شادی شدہ دے پھر دے نو جے نکاح جکاح تو حرام کما نال وہ عزت نہیں کہا جی کر کے جنا کر دے پھر دزت نہیں جے نکاح دی سنت دی عزت نہیں تو دہی عزت نہیں کر سکتے تو دہڑی چڈی بیٹھے کہ نہیں چڈی بیٹھے او تو پھر نکاح دی عزت نہیں تو پھر نکاح بھی چڑی ہو پر ہر پتا کی ادھر ویکو ہوں میں دو انداز اپناواں قوم دے جواب رکھ کوئی تو میرے انداز سے تو توجہ ہوئے کسی نے آخو داری رکھ کوئی تو شہرت آگے صاحب یہ کہڑی ضروری کہا کیوں کیا کرنا سننا تو ماہ پتا ہزور نے ہے جہا میری کنڈا تم منہ میرا ہی نہیں بلے بلے بلے بلے ہوں رب رسول دگا بازی نہیں جان گے نہ رمضان شریف روز رکھدے سامنے کلے کمرے بیٹھ کے ہر شاید کھان پینے والی اگوں پی ہوں تر چیز تو روکنا نہیں اتنا روز ہے کھانا پینا جمع ہم بستری میں کلے کمرے چیٹا ہر شاید پہ خانہ نہیں کیوں نہیں کاندہ وہ صحیح رب جو ویکد پیا آخ دب و پیا میں کدا میں کیا سجنا حلال نہیں پیا کھانا اگیں پیا رب روکے رب وسدا شری کمولا تو ڈرنا پیا رب ویخ رہا ہے ہوں میں پوچھنا وا دسو سی کیا نوز بلا اللہ تعالی دی پناہ ساڈے رب نو صرف رمضان دہینے چ نظر آدھے کی وجہ ہے رب بیٹھے رمضان روٹی نہیں کھانے کھانا پینا چڈی بیلال اپنے گھر والی کو رب ویخ رہا ہے کی وجہ ہے باقی حرام کام ہزارہ کرنے آئے کیا اسلے رب نہیں ویخ رہا ہوں وجہ کی ہے وجہ کی ہے روزے دن پرہیز کیوں ہوئے باقی کماں دن پرہیز کیوں نہیں پی کرنا ہے؟ معلوم ہوا سجنا بارہ مہینے, دیکھ دا ہے مہینے تے نگاہ رکھ دا ہے پھر سمجھ لا حق بن ہے جے حلال تو روکے بیٹھے ہیں تو پھر حرام تو بتری کے اولا روکنا چاہیے سمجھ آئی کہ نہیں ہے اسی طرح میں پہ کہ یار کی گل جی گل کرے داری شریف دی ہوئی تو سنت سنت ضروری تو بھی نہیں ہوتی مول صاحب سنت تو بغیر تے گزارا ہو جاتا ہے نی کہا کیوں کیا کرنا کوئی حضرت صاحب آمال چنگا مول بھی آدمی نہیں پتا ہنور سرکار کی سنت روکنا در سنت سی انداز ہو رہے سنت انداز ہو وجہ کی دسنا اللہ رسول بھی جان دیں اے مسئلہ سنت دا نہیں دسلا ایک ہوجے بغیر گزارا نہیں ہوں آخا کی پیا ہزور کی سنترت صاحب حضور فرمایا جہری سنت منہ وہ میرے گدڑا نہ داری داڑی کیوں جواب نہیں دینا تو ہوتے ادیس کو میں تم اپنی سوچ ساویے بدل جان کی دلیل دے رہا جی تو نیکی مکتی پئی برائی مثال دینا میں مثال ہوں نوبت کتے تک پہنچ گئی ہے دے ایک بندہ سی نک آڑ گیا بے نکیا پڑ جیڑی گلی لنگن لگے نا تے بے نکے نک سارے بوں ہا تے تلوتے آخ نکو ہو گلی چھڈ کے اگلی گیا اگو فر سات کلوتے نکو ہوئے وہ تیسری گلی گیا نکو ہوئے آگے بےڑا گھرک جائے نہ کوئی میڑی شاید آ جانا بھی تال بن جام کی حال کی اپنا ایموہن نال جے جی کوئی غیرت آغیرت دے نہ آخیا شرم نہیں آراد رن نردہ کبرائی مارو لے بخشا نہیں چھوڑ چل میری برادری تو خوش ہوئے جے کوئی بندہ رسول اللہ دے دین کے آ گیا بن گیا مرادا ہاں بھائی ایمانا برادری نہیں بس سکا نہ مولی بن گیا مول بن گئی اس کے لو ماں بننا ایتی جو ایک قوم برائیاں پیل گئی تو فر پھیل گئے نیکی شنگڑ دی گئی ہے دین شنگڑ دا گیا ہے آج ہر گھر جو دین ہویا پیائی میں حشر نہیں ہویا پیائی بھلا واسادہ اسلام تنقید نالے کافر تنقید تا مخالف ہوئے اسادہ تنقید فردے تیرا دین بچے گاوی تنقید نالے پھیلے گا بھی تنقید کا ہی نہیں معلوم ہوا تنقید سڈے تین کا جز وے آ ہر مومنٹ فرد برائی دے خلاف بول جنا علم رکھنا جتنا ایک نہیں بولے گا اللہ دا آواب جدو آئے گا حدیساں سہی آ چکے نال نپیچے گا اللہ تعالی فرمایا جی امین نو جا سات ہزار بندہ فلان شہر در برا گرک کر چالی ہزار نیک گرک کر یا مولا برے تے برے ترے نیکور فرمایا نیک برے کی برائی دیکھ کے متھے متے تٹ نہیں فر دے شا نہیں سڑکر کے نہ لانتی انہوں میرے دین دی خیر تھی کوئی نہیں تب یونی فرمائی جی وہ کچھ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی آج یہ جی نتیجہ کہ نیکی آلہ شر سٹ کے چلتا ہے برائی آلہ سینہ تاڑ کے چلتا ہے غیر تالا منہ چھپائی پھرتا ہے دلہ کیوں نو پتا ہے میرے نالے تھے لبسن نیکی آن پتا گیرت آتا ہے من سے کو قسمت شاہ بچتے میری کنڈ تاپی کو چشتی پر گل ہو رہے تو آئی تو سارے ہی آخنا شرم نہیں آدی اترا مڈا مال بھی بن گیا خدا کا بندہ معلوم ہوا ساڑی تباہی کا سبب یہ ہے کہ ایسا تنقید چڈ دیتی تنقید یہ مسئلہ ایسا سمجھ گیا کہ نہیں آیا آ کہ نہیں آیا ہوں تو گل نہیں کرو گے کہ اسلام میں تنقید نہیں ہے پر قصور تیرا نہیں تعلیم دے. تعلیم اچ ساری لانت لکھی پہ ہاں نے نہیں کہ اسلام گندا مذہب ہے نا انہوں اسلام دی ہر ہر گل نپ کے گل آخ دے گی گندی آخر گندی گندی اسلام گندہ ہے. پھر بچے پڑھتے آخر نہیں ان اسلام کی ایک ایک گل چ نپیے پردہ گندی وے پردا ترقی کے رستے رکاوٹ پردا اسلام سی جدو پردہ گندا تے اسلام آپے گندہ اسلام اسلام تو کافروں سے بھی محبت کرتا ہے یہ نہیں آخیا یہ نہیں اسلام گندا نہ اسلام تو کافروں سے محبت کرتا ہے ہن مسلمان ویخیا انہوں نے آخر یار جہاں کافران نفرت رکھ سخت اسلام سختی نہیں اسلام کے نے کچھ آخر ہی نہیں حالانکہ ان اللہ یفب ال کا بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں فرماتا ہے قرآن کے نہیں بولو بولو اگلی گل سنو میری ایک لانت آ گئی ہے کہ جدو بھی گل کرتے انسان بھی کرتے توجہ میری گلے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 اللہ تعالی پرانے اندر جگہ جگہ تہ فرما ہے کافر جانوروں کو بدر کافر جانوروں جیسے اولا کا کل املا شر بریہ کیوں کہہ رہے ہے اس واسطے کہہ رہے ہے کہ کفر کی وجہ کافر انسان دے درجے تو ڈگ گیا جب ڈگ گیا تو اسلام ہوں بنڈ چکی وہ ہے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 مومن سے تعلیم کرو مومن کی تعلیم کرو مومن کی عزت کرو مومر کا احترام کرو جتھے پران بولے مومنت کافر دی بند کرے اور اتنے لانتی کی کی تھی کھڑے نے تعلیم کے اندر مومنٹ کافر تھا بہت انسان انسان اللہ انسان سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماوے میں کافروں سے محبت نہیں کرتا اللہ فرما ان ان لا ہب اللہ فرما دے اللہ محبت نہیں کرتا وہ جڑا کہ کافر ہندو سکھ سب اللہ تعالیٰ سب پیار کا مذہب اسلام سب سے پیار کرتا ہے پھر کسے بدل کے رکھ دینے جھوٹے بے مان کسے بدل دے واقعات ایمان آلیا واسطے نے وہ انسانہ واسطے لا دینے لفظی بدلنا ہے نا لذیب بدل نہ ولی دا کڈ کے ایمان والے دا کڑ کے انسان رکھ دیتا ہے او جے انسان کا احترام کرو انسان حالانکہ اسلام وچ انسان نہیں اسلام وچ ایمان کو کیا ہے کی ویکھیا جندا ہے ایمان گل سمجھ آ گئی کہ نہیں ائے یہ بھی بارونی سوچ ہے شیطانی کہ کافرہ کیوں دیتی ہے اس واسطے کہ تاکہ کافرہ نال پیار کرفران کی عزت کرنا اصل انہوں کا مقصد تا کر کے معاشرے دے اندر جہاں کافر نفرت رکھے اندازہ سمجھا جاتا ہے اس میں شدت ہے اسلام میں شدت نہیں ہے شدت بات کہاں یہ گل بھی سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی آ گئی ہے نا گل کرنا قرآن مجید دی غیرت حوالے غیرت دے حوالے یہ کیوں پر کرنا اس واسطے میری ہمیشہ کوشش سی آنے آنے سمجھ دار دکان دار. ہے سیانے آدھے نے سمجھدار دکاندار جہا سودا مکیا ہے بدارو وہ خرید کر کے رکھدہ ہے غیرت سڈ دین وڈہ ایسا کہ اگر انج کہہ دو کہ اسلام ہے غیرت تو بھی ٹھیک ہوں میں قرآن سڈے مولیاں غیرت پردے دی غیرت دی گل کرنی چڈ دیتی سب ہاں قوم دن ب ننگی ہوندی پئی انگریز دی کوشش ہے مسلمان کی رن ننگی ہو اسلام دی کوشش اے مسلمان دی عورت چھپ جاوے ہونی نہیں سیان ہر برتن جو کچھ نکل باہر تو ہوں کی غیرت ری کو نمبر چملی بیان کے اپنے کوگا دے پردہ اپنے کوگاہ دسے ہوں میں اللہ کے قرآن سورت نور نورانی بیان سنا سوڑا اللہ تعالی فرما ہے وہ او عورت جنہوں کی نکاح کی خواہش ختم ہو گئی نکاح دی خواہش کیا مطلب امر دے ایسے وقت نو پہنچ گئی ہیں بڑھے دے ایسے وقت نو پہنچ گئی ہیں جس وقت چاہ نو خواہشات ختم ہو گئی ہیں. ایسی بہت عورت اللہ تعالیٰ فرما ہے اگر غیر مردہ دگے چہرہ نہ لکاوے پردہ نہ کرے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ ہر بندے نمجھنا ماں ہے, ہے جدو پہنچ جو ایسے رتبے تب گئی ہے کہ او بوڑھے پاؤں کا آ ایسا کہ جسم دے کوئی رونق ہوئی نہیں لہذا کوئی خطرہ نہیں کوئی فتنہ نہیں کون اگر ایک عورت اگر پردہ نہ کرے چہرہ کھولے ہاتھ کھوے پیر کھولی پھرے کہ کوئی حرج نہیں لیکن اگے سنن اس غیرت والے رب دی غیرت ویکھ کہ غیرت نو مسلمان واسطے پسند کیویں پیا فرماندا ہے سبحان اللہ اللہ تعالی فرماوہ غیر متبرجا تن بے زینہ فرمایا عورتاں ایڈیاں بڈڑیاں عورتاں چہرہ تو کھول سکتی ہیں مگر زینت اپنی ظاہر نہ کرن غیر کرم زیت زینت ظاہر نہ کرن غیر مردان دے کردہ ایڈیاں کانگڑا بڈڑیاں پنجاب چاہتے نے کانگڑا ایڈی کانگڑ بڈی غیر بندے دے گے. زینت ظاہر نہیں کر سکتی زینت کی ہے جی اکھ دا درما زینت چہرے دی لالی زینت جی ایک ہی ہے زینت ہے فرمایا زینت غیر مردا دے اگے ظاہر ایمان نال دس ہوئے جہ رب العالمین ایڈیاں بڈڑیاں عورتاں واسطے اے شرط لاوے تو او شادیاں جواناں واسطے کنیاں شرطا لا گا ہوں اگے چل ہال فف خیر اللہ ہنا فرمایا اگر ایڈیاں بُڈڑیاں عورتاں تو دامن رین کس کہ پردہ کر لین غیر مردان دے مردہ چہرہ چھپا لین دی کنڈ چھپا لین پیراں دی کنڈ چھپا لین اگر یہ پردا کر خیر اللہ لاہ بات واسطے بہتر فیر بھی پردہ ہی ہے اللہ اکبر وہ جہی ساری عمر نو پہنچ جاوے رب فرماوے اے پردہ کرن تے بہتر اے ہوئیے بہتر یہ ہوئیے میں پوچھنا کدر گیا جوان بھی بہن چھپا کی فکر نہیں تو پھر آخر بھی پیا جیڑی چھپائی پھر دیتے ہو گیا ظلم جہی وہلی لگی پھر ننگی یہ نام مراد آخ ترقی کر گئی آخ ترقی کر گئی, گئی پسماندہ اے ترقی آتا ہے وہ پیچھے رہ گئی اے اگے نکل گئی میں آخر بالکل ٹھیک ہے جی اے واقعی اگے نکل گئی مائی جی مان لطیفا ایک لطیفہ میرے شاہ صاحب حسین سیفی نا ایڈی وڈی پگ بن اگے پیچھو رن بٹھائی ہوں رن کے اتنے برخا کو حد رکھتے گیلار کے نہ آن دینا جی جہر اپنے رکھے نا نہ ادا کپڑا پچھ پا دو ماری تو جانج وہ تو <تصحیح> پریشان ہو بھی میرے کراہ صاحب ایک بار جا رہے گی شاہ صاحب کی پرانی ایک نہ ٹوڈی آ ٹوڈی آ گی آخلا شاہ صاحب آد گی پرانی ہوگی تو پچھ رکھنی چاہیے گیار گرانی ہو پکنی چاہیے جواب بڑے نے پچھے ویکیا تو دو سوایا نگی اچھا ہوں جد ویک شاہ شاہ جدو دیکھا تو شاہ آندے نے اصل گل یہ میرے کو دو میرے کو میرے کو ٹو ڈی ہونی چاہیے جی گل گل یہ کمائی تھی بخت والی فائدہ جڑا نو رکھی خدا نہ بندہ سناو مسلم شریف کے ادیس پا کے سی دل پہ آدر ایک اورتان کے گواہی عرض کر دیئے یا رسول اللہ نے بندے نے جیسے اورتنا شادی کیتی ہوئیے یہ دو, دو, دو دالے پہنے بھیرا لگ دن ایک اورت دی گواہی سی گل پکی نہ ہوئی کیونکہ ایک دیکھ اورت دی گواہی نال پک نہیں ہو سکتا لیکن شاک کچھتے گل پائے گئی میرے آکا نامدار کی فیصلہ فرمایا سرکار نے فرمایا ان میاں, میاں بیوی جی جاوے اج تو میاں بیوی تعلقات ختم کی دودھ دو پیندے بہنا بھی را ہو شک گل پی گئی شک نے فیصلہ ادھر ارد اگے نال فیصلہ کی فرمایا دوسرا فیصلہ کی فرمایا فرمایا آس फरमाया तू अपने ऐस आज तो बाद हो गई लेकिन तू पर्दा कर नहीं सामने नहीं आना क्यों हो सकता गैर वो, क्योंकि शक दो पासे खड़े हो सकता है। हो वो جد کر دیتی ہو سکتا فرمایا پردہ ضرور کرنا پوچھنا وا مسلمان جتھے مدنی محبوب سرکار غیر مرد عورت ہو گیا سرکار اوٹھے پردے دا حکم کر دتا ہے اور مائ پوچھنا وا کہ جب ہوئے غیر گئے ماسٹر گئے پروفیسر غیر رہی میں پوچھنا وا انہاں غیرا دے اندر تھی بھن دی لگی پھردی اے اس رسول اللہ کو غیرہ اللہ سبق لے ائی نہیں ایت دلیا وچ رلیا پھردا ہے ساڈا اسلام ایڈا غیرت دا مذہب ہے جتھے شک غیر ہون دا ہوے اوتھے پردہ ضروری ہے جتھے پق ہوے گا اوتھے کتنا ضروری ہوے گا اللہ <جارلولا> سمجھ آئی کہ نہیں آئی نام <مولانا> سمجھ آئی کہ نہ آئی سیانے آدھ نے رکھی جنس کم آنس کم دسنا جڑے برباد ہو گئے ہو گئے جہ حل تھوڑے بچے پھر نہ انہوں میں جنس تیار کر کے خیرت دی دینا لے جاؤ رکھ لو ہو سکتا ہے گلا حملہ واقعے رکھی جنس کم آ جائے گی سمجھ نہیں آئی نہیں مائیں پیاکھدہ کہ سارے دلے بنے پے نہ بچے پھرتے میں خر کے طور پر بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے لانتی کوئی حملہ آ جائے تو وہ چاہے گیری دھی لسان گیٹ جا سا تو اے اس خوش ہو جاوے کہ چلو گڈی ایک لے چلے ہاں اگریزاں گائی ہوئی بوہے تو چھٹ جان گے بوہے تو لے جان گے مسلا خوش یار ماشاء اللہ حدرت صاحب اگریز خیال رکھنا ہے کہ موہے کے ات جائے ہاں میں لے گیا میں تو ٹھیک چڈ تو گیا نا میں تو بالکل سی لیا نا گا مجھے گیا نا میں خوش رہ لے جائے تو چڑ جائے دنیا ل کوئی پرواہ نہیں چڈ گیا خوش ہوا بچا لال تو ہے رات میں شیر سنا ایک مین کیا میں پردہ پوا کے چڈ آدر صاحب میں ڈلہ بندہ نہیں میرا پیو بھی میں برخا پوا کے آپ ہاتھ چنا میں چڈ کتنے آنا پو اگوں سے ریک ہی کھے آنا ہر ایک بندہ برخا پوا کے برخا پوا کے بچا بچو کے ادھر لے جائے تو چکلے چڈی حضرت صاحب ویخ لے میری غیرت ویخ تو ہون بھی ہوتا کچھ سیاح دن گدنا چار سک سب کتیا لوگ پچا وے میٹن دیا منڈی لڑ کچری آد و ڈلہ سائکل کئی بچ جیپن لا پاؤڈر میک اپ شیمپو میں ایک خسرے دا واقعہ پڑیا سی شورش کشمیری کتاب ہے اس بازار میں شورش کشمیری ایک کتاب سی اس بازار میں اس ایک شوکت نامی خسرے دا حضرت واقع لکھیا ہے قسم خدا دی پڑھتا گیا مینو اپنے آپ کو روڑا آیا کہ اصا ہیں خسرہ شوکت خسرہ خسرہ تھی نچن کا یہ کام سی ہوں ریڈیو نے گھر لیا دا ریڈیو ریڈیو جدو گھر لیا دا نا دوسرے دن آیا دیکھیا, اون دی بھین وال شیشے کھلو کے سوار دی نہ خرا و ن شوق میری بہن تے کماری ہے. کماری بین جی وال پئی اج تک میں سوارد سر آم شیشے سامنے تھاڑے گھر کھلو کے لوک, لوک کے تے کنگی کر دی بنیا پوسا کیا ہوں خسرے دی سوچ ویکی تو پھر آزہ لاواں گے کہ آسا بندے ہوں کہ خسرے با گزرے خسرا پیا آخ آخا یار جنہ چے ریڈیو میں نہیں لیا کہ میری بہن نہیں بدلی میں ریڈیو جہاں لیادا ہے نا اے مشینی لفظوں دے سن اے آکھے مشینی سکول ہے خسرا پہ آخد یہ کہڑا سکل ہے مشین سکل اے اکی ادھر اص در بھی بدل دیا اتے ویکیا ایک دن سنیا سو تو بدل گئی اے ریڈیو چکیا بن کے ماریا خسرے خسرے ریڈیو اس آخر میری دھی بدل گئی میں پھر جدو پڑھا نہ میں خسرا تسرا ہی نہیں کسرے تو سا بس ای تیرو خوطرا سب خلیا ختر دیکھ لی ترین ادا بدلی ادا بدلنا تیرو پتا لگ گیا سر تو پیرا تک دھی بدلی دیکھیے پت بدلیا ویخ رانتی بن گئے کمینے بن گئے جگیا اجڑ گئے پتا نہیں کتنے تک قوم کی دھی پہنچیے کسی نو فکر نہیں آئی کیوں بدلے یونیفارم ہاں دسو ایمان دسوئی مان اشانو کیوں سوچ نہیں آئی معلوم ہویا خدرت ایسا وا وہ خسرا کتنے تھی جن گل تو اندازہ ہو گیا ہے ہر ادا بدلن تو اندازہ ہو گیا ہے کہ بہن کتوں برباد ہوئی ہے پر سان سارا ادا بدل کوئی پرواہ نہیں ہوئی کی ہے پیا کی بن کی گیا ہے اندی اما برخیج سی گارج سی دادی دما غیر بندے بیٹھنا تے تجا لگنا تے تجا بولنا گوارا نہیں کرتی تو پوتری نو کی بن گیا پوتری ہر دیا دس سنا ایک ایک لڑکی دس دس اس فرینڈ نے یہ کیا ہے فرڈ ہے تسا تال پشا بیٹھے جے پتہ نہیں ترقی تڈے کدو نسیبا گی میرے کو پوچھو اصا یونیورسٹی لتان چلتا پا کے بیٹھے تو تو آ جا ڈیڈی ڈیڈی آدمی بیٹی بیٹی ڈیڈی میں آئی مصروف ہوں ڈیڈیوں کا چل فارغ بولم اکھا بھی کرنا اکا چلو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں فرنڈ میں خوب گ شپ لگاؤ میں ہائے وہ کدی رات سی مسلمان اپنی عزت سی. سی عزت چھپا سی اج لونچ اے جی پایا گئی رات نچاؤ کی بجائے گو دن نو چھپا بجائے لا مت کر میک اپ کر میک اپ لا میک اپ شیمپو کر ہار سنگار خراب دیکھو دیکھو دیکھو دیکھو دیکھو ہاں بےد بکری پسند آدی بھید بکری, دیئے بھید بکری بھی بھی بھی بھی کیا ہے عزت ہو گیا اوے حال ہو گیا میک اپ کھلے کراگ گدڑا دے کھلے دے وہ چن چن پیتی کیونکہ خرگو کا پکا گڑھ تو آج کو کسوترا بال کھوگوں مٹھا میٹھا خرفے دی خشبو دور تو تے لاکر میکپ شمپو سم خدا دی سونے دے پانی نہ لکھنے والے شیر ن کیا سمجھتی کئی فقیردن پاڈر میک اپ شمپو کر ہار سنگار کھڑا وے دن مخصوم کھلے واہ گڑ دے وہ چن چن پیتی کھا ل برباد کرن سر قسم خدا سدر کی دا بیان سارے شہر علی پور داقی ماسٹر لڑکی نال بدکاری خبر پہنچی پیو تھی شکایت کیتی ابا میرے نالے تھی گئے ابے کیا گے پوتر علم بغیر سدر تو نہیں آگنا پونے کتنے پہنچ گئی کہانی ماستے ملا پانچ سات بندے کٹے کرے مسیحت چنا مراد کافی ارساتی گی پیا نکلتا لو لو لو کسمیا پیا نا ہزار بے تم جھوٹیاں لا کے کٹ دروفیسر بیٹی صبر صبر صبر کرو گی تو علم کی روشنی حاصل ہوگی ورنہ صبر کے, کے بغیر علم نہیں حاصل ہو سکتا بلے بلے بلے نے گڑے یعنی دل گڑے آگو ہے کو سمجھ نہیں آئی نہیں گال کیا خدا دال دا سمجھاوا مسلمان دا دو چیزاں قیمتی ہیں تو دشمن کیمتی دشمن ہمیشہ نگاہ رکھ ن رکھد قیمتی شہ دشمن بھی برباد کرد دا جو بڑے کہیں دے کھار ہولیا چاہیے منجے بسترے چاہے تھے سونے کو ہاتھ مرنے تاکہ اندے کلے ہتھ پاوے میں کوئی چھ چاہ بندہ مومن دیا دو چیزاں قیمتی نہیں ایک ایمان ایک غیرت ایک ایمان تے کافر یہودی دلہ سکول تعلیم اپنے نظام نال چیزاں برباد کر پائے گی ان نگاہ ہی دے یا ایمان گھر نہیں دا یا غیرت گھیر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 زن کو نکالیے اگ انگریز منصوبہ پا جوڑ د مسلمان کی اکیو اون نہ اندر ہو. تے دے مرد ہوں نے محمد بن کاشم رن ادر گی تے مسلمان دی تلوار باہر ہوئے گی اینج کرو انج کرو تو کراؤ الٹ رنا باہر کٹو تلوار آپ اندر ہو جائے گی توجو نہیں فرمائی سیاح نے بولیا سیاح دسیا سارا مولا پرول تقریر تے بلایا ختم ایتھے لکھے یارویں شریف ثابت کر کے دارہ سپارے قرآن دن یارمی ثابت سابت اے کتنا انگلین یارویں سابت ہوگی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 مسائل جون چکے نے اے جان کے اگریزا وہایا نو اٹھا مولیا نو وہابیا کے پیچھے ایک دولاک چور ہی چور اس اپنے آکھے نو آخ میں ہر بے دی چوری سمجھاو کی دی؟ کیا ہر بے دی چوری کی کیا جلو کیا دن دیہاڑ میں چوری کرا کہ جان کر دن دہاڑ چوری ہو سکا میں ترنا ہر بیگ چوری ہو سکے اس پنڈا او کرنا پنڈ چڑکے تو تسا آخنا چور ہوئے چور ہوئے جنا او چور ہے چور ہے چور ہے تو بجیا جانا بس باقی میرا سارا کٹا ہو گیا پیچھے پی پی پی باہر نکل گیا پی, فارغ ہویا جدو پنڈ فارغ ہویا جا بڑا چور سا نا, نام مراد جی نے آخر میں ہر بجلی چوری چلو دن نکھانا او تو رات نٹتے میں دن لٹ وکھانا آچو گاہ کھولی تو جانا پنڈ ہی واپسام چوری ہوئی تو نہیں ہوئی انگریز ہوں اگریز جو کام کی وہ سب چلایا اگے ہر میں ختم ہر ہر بلاس ہرام ہے دربار جانا ہر میں شرکے چڑکے ہوں سکار دیے والی نہ منو کسی والی نہ منو مول سب جنوب نہ مرادے قومو بجو سارے پچھو قوم سنبھال گئے <laughs> اور مولی در قوم قوم دیو مول بھی مرو خانہ خراب ہوئے اوبے ماری جی پانی نہ لبے تصے کھا رہے فتح تیج <laughs> <laughs> مول بھی آتے نے یار بنیا کی ہزور کے آشک جمانے بڑے تو آدھے مرو پڑا فتح تھی وہ نہ بندہ وہ بڑا لئے جتنا مرضی زور لگا چوہا جو کمانے چوڑ بنجے چوکی تباہی کرے پانچ بوٹ وہ لگتا رہے پانچار ہی تا پیا دوا دل کون منائی تے اچھا ساری دیوار لگا رہے تو کٹے گیڈڑ سور بول ہی لگے چوہے کے پچھوں نپی نپی کلاشن کھوب لیا گیا باری خراب ل چوے مگر لگ پچھو کمان شور وڑ گئے انہیں پچا کمان کی خالی کر کے کمان کدھر گیا کمان لے گئے اگلے تین انہیں لائے ات اللہ تعالی دمان دکھو اگریز یہو نا سارا لانتی وہ تو سور نے وڑ کے انہوں نے سارا دین ایمان قوم کا اتل پتل کر کے زنا جو جائز کیتی بیٹھائیں وہاں بھی کیتا ہے یا سکولی کیتا ہے دس منہ تیرے ملک جندر زنا جائے دے رضا مندیدہ زنا جائے دے کسے دی دھی بھین آپنے ذاتی شرم و حیاء یا خدا دے تو بدکاری علے پاسے نہ لگے تی خان دان دی عزت بچا لگے تی ہور کر اگر عورتی اس لئے پھٹ کھلو گے نا تی قسم خدا دی کر کے آنا حکومت بھی ساری ہو سارے دنیا کے دے ملکوں سکا دے پی بھی پرچا نہیں کٹا سکتا عورت اگر بنا کر سکا پی پرچا نہیں کٹا سکتا سامنے ویختا رہے جے سکھ مارے بڑا درم اندر مرے گا پہ لگ جائے گا ایمان نال دس ہوئے اے لانت وہابیاں تو سام لبھی اگریز کے سکول تو لبھی وہاں بھی کم نہیں کر سکیا جڑا سکو، کی تا ہی، کیے میں کی تا اس تعلیم معافی نہ پیچھو میں ہاں؟ آج ہی ارد کر رہا تھا میں کوئی فتنا سی وہابیت کا نیچریت سکول لا کا لاطینیت لا فیتنا آم فتنہ عام ہویا میرے میں اہل سنت سکول وہابیت رد, کی ہے. دا بھی رد کی ہے. لیکن اگو بد قسمتی ہے جی بد قسمتی منافق سمجھو جو بھی ہویا ہے جی اگے انج ہوا ہے کہ کچھ تھوڑے بندے ایسے ہوئے جنہ آپ دی کامل فکر وارس بنے فکر نو حاصل, کیتا. حاصل کر کے اگ پھیلایا پھر اسی طرح نیچریت دے بھی دشمن رہے بہابیت دے بھی دشمن رہے لیکن وچی ایسے منافق ٹولا بھی تیار ہو گیا وہ جڑا چور رلیہ خرا سا ہربے والے چوران آخیا پا رولا پانیا آلہ حضرت کردیا پچوں سکولی طبقہ بےڑا گرد کر کے دی رکھ دیا ہے میں ایک موٹی جیت مثال دیتی ہے کہ زنا کو جائز وہا بھی نہیں کر سکا کر سکیا سکولی سکولی کی بکھایا خدا سے بندے اللہ تعالی سان آخ ہے کہ ایسا ہوں لاکھ چور چور کرے نہ مرو مرو اصا پچھو گھر سامنے جاؤ جاؤ اصا یہ اتو پچھو چڈ کے اپنا گھر تو پچھ بن پی نہ چیتا رکھنا کہ یار ای کدر دشمن نال رلے تو نہیں کھڑے کدر مخالف نال رلے تو نہیں کڑے سمجھ ہی لگی نہیں مسلمان عزت ہے کتنے مسلمانوں کی عزت بن کی گیا کسم خدا نہیں کر سلبے آدی امت زلیل خوار کتےو سنو, سنو بو شایع. بو شایع. بھی دی؟ دی؟ ہاں؟ تو سی بوش آیا بوش آیا کلینا بچیاں جدو دفتر جانا تیری کنی عزت ہوں بےزتی ہوں تلوٹ بجتے نے جدو دفتر جانے ہو سور کام کرا جا دفتر پھر واسطے کرسیاں آؤ حضرت صاحب کملا صاحب بیٹھو ہوں کام کرنے ایوے ہوں کی ہے بار بہو بزرگ بزرگ کتے میں چکل سائی نچھاڑ مالک غیر دا فرق رکھد وہ نا تو بزرگ فرما کتا پاگل کدو ہوں دسو جی سائی سائی نڈے تو اس لئے سمجھ لیا کہ یہ پاگل तू अपनी जिन्स नहीं पछाणी आई कि वजह अंग्रेज नलूट मुसलमान नूट काफिर थले कलीन पविछते कलीन पहनु सामू सड़क ती झड़न दें दे। सा नसल फेट क्यों गई क्यों फिटी नहीं अंदाजा लाए कुछाने لانتی اپنے پیو گرا نہیں بھیرا دی نہیں مسلمان کی نہیں رسول اللہ دی امت بھی نہیں فرق کی وجہ ہے وجہ یہی ہلکا ہوا ہے کہ پیچھے ہلکا ہویا ہے اگریز کی گڈی کو آئے آئے آئے. بزرگ فرماندن جڑی قوم سادگی چاہے گی حالات دا مقابلہ کرے گی جہی قومی اجاشی چو گی عزت ویچ کے کھاگ گی یاد رکھے گا فرمائی میں جہی گی حالات دا مقابلہ کرے گی سڈے پیو دد تے نگاہ مار لسن پلا روٹی جو کھا لینے سن بے اپنا دی ایمان نہیں ویچیا انہوں نے اج ایسا کیوں ویچیا ہر کسی تھندا ٹینٹ بیٹھ کریں گے اکبر باد گل کی وہ آد نو آخیا ایکو دور دسا میں سر سد نو آخیا سر جی کچھ تو خدا دا خوف کر تو خدا دی مخلوق حضور سرکار دی امت نو برباد کیتی جانا ہے کچھ شرم کر کی جی اگر سر سو نے آخر بہت اگریزا نے بسکٹ نہیں کھا تیر چل ایک والا لندن باہر کھا بسکٹ واپس آن کے مین دسی تین قوم دی فکر رنگی اس لیے بسکٹ لے گیا قوم ہاں جی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 تووی اسلام جنت تو باہر آیا اگریز کا بسکٹ کھا کے کھانا گیا دیمان بھلتا گیا شرارس بھولتی گئی ہے قوم کی عزت بھلتی گئی ہے غیرت یہ ہے کہ اگریزا ملک چڑھو گلہ دو مری اگریز کا ویزا یورپ کا اس بندے کا نہیں لگتا ج جی نام نال محمد احمد لگے مرنگ میں آخنا یا مکی بار اللہ تعالی بارگاہ چھا یا مولا سان ایت دے جے جی کافر نوی کافر کوفرا سٹی ڈی خیرت رسول اللہ سرکار کا نام گیارہ گیارہ ستمبر دا واقعہ امریکہ اس تو بعد یورپ اندر قانون پاس ہو رہے کہ ویزا اس بندے دا نہیں لگے گا نام محمد احمد گا سدے ویزے ہوتے اگر لکھیا جاوے ایم لکھنا ہے محمد نہیں لکھنا احمد نہیں لکھنا نام بدل کے لکھنا مینو ایک امریکہ دا بندہ امریکہ کا رہائشیت جلال پور جگہ ضلع گجرات کے اندر میں گیا میم لگا چشتی صاحب سچ پیاکھنا ہے پڑھ لی چشتی تعلیم میں کیا حرج ہے مدرسے پا دیں شی بنا چنگا پالا میں مدرسے میں کہ مراد آخر تعلیم درد کو نہیں تو شی مدرسے پاویں گا تو شیعہ بنا دے گا ہاں پکا شیعہ بن جانے میں شیعہ تو مدرسے جائے گا تو شیعہ بن جائے گا یہودی تو مدرسے بن کے آئے گا نہ مرد کتنے مت وج گئی <تصار> حضرت بہبیاں مدرسے بچہ بھیجو گے <تصار> کیوں <تصار> <تصار> قرآن نہیں پڑھاونا <تصار> اچھا سکھا دے اگریزوں نے مگر تھے کرو چاہے چین جانا پڑے تم تو حدیث نہیں پڑتے مولبی بات کرتے علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے میں لانتی ہوں یہ تیرا علم مراد ہے کمے جیویں ڈنڈی مار کے گلے کہ پاک دا حکم جدو ہے تو ساباد فرض ہو گیا تی ہے سکول آپ بکواس تو پھر صحابہ سے فرض ہو گیا فورن چین جانے دس کہ جدو حضور اج بے خفرے نو پتا لگ گیا رسول دے فرمان دا حضرت سدی اکبر نو نہیں لگا مولا علی نو سمجھ نہیں آئی امام حسین کے میدان رسول اللہ فرمان دی خاطر بچے کو حضور د فرمان دی خاطر چین نہیں جا سکتا میں لانتی پرو فیصلہ درخوا حسین چین نہیں گیا تو ہر دو گلا ایک گلے یا تو حسین نو حدیث نہیں سمجھ آئی یا حسین عمل نہیں کیتا اے دونوں گلا حسین پاک نو حدیث سمجھ نہ آئے لانے کی سمجھ آئے گی حسین کے عمل نہیں کرنا نبی کی حدیث نے تو کہنا دنیا کے کن ہوں میں گلان کیا تیسری گل ہوئی کہ جو مطلب تے وہ مطلب ہی حدیث کا نہیں وہ مطلب کی مطلب یہ میرا علم میرا علم شرادہ آ علم انسول نے فرمایا الحد جس کا مطلب ہے مخصوص علم خاص علم میرا وہ حاصل کریا جے چین تو مدینے چین سے آخری سارا مدینہ ادرو آخری رسول اللہ نے دسیا فاصلہ کہ اتنا فاصلہ ہونی مشقت محنت کرنی پی جائے دی کر کر میرے خاطر محنت نہیں کر لیا جے سفر حاصل کر میں دی مثال دینا حضرت سیدنا موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام نے فرمایا پرا فرمدا ہوا فرمایا میں بھاویں 80 سال میں ٹرنا پہ جائے کتنے سال کو بے پروفیسر یہ مطلب کہ جناب حضرت موسال ترنا پیا تو سا یار پر اال ترت تو کو نہیں مطلب حضرت, تکور ماریا. انو حضرت کور ماریا آخ لانتی حضرت کو ماریا تا مرادا مکالا مل بیٹھے حضرت کول نے ماریا حضرت نے اے فرمایا اور حکما بھاوے می نو سال چلنا پو تو مطلب یہ کہ میں سر نو ایک دہال ملا اال بھاوے ہزار سال چلنا توجہ فرمائی نے حضرت کا ٹابو دل سلام فرما حاصل کرن دی خاطر جتی پا لو جی بندہ فر لوہے دا توڑ پاؤ جسل گھر گھاس جاوے عالم بن جائے یہ مطلب لوہے جی پائیے لوہے کا ڈنڈا فریے رگڑنا شروع کریے ٹورنا نہ جان سکے بندہ مطلب مطلب یار علم دے بڑی محنت مشقت کرنی پی امام بخاری امام مسلم امام ابو حنیفہ پیر میرے علی شاہ جال موہ کیا ہوگا <سؤال> <تو برقیر سؤال> جسے نفس بندے سے سوار ہوئے نا بزرگ نا خواہش نفس کی مسال میں ایک استاد سی استاد اس اپنے آخیا شگرد شرد نکیا کہ جا شیشی لیا ایک دے دو دستے سن او گیا استاد جی دو شیشیا پیس آ بن کے دوسری لایا او گیا چوک تھلے سکتی اگوں کوئی شہ نہ نظر آئے استاد جی اب تو کوئی شہ نہیں کڑمیاں ہے تینوں دو نظر آ رہے تھا سن جسے بندے خائش سوار ہوئے نا اس اسلے او دو نظر آدھے حقیقت دس دی نہیں اس قوم تفس جو سوارے ہر مروڑ تروڑ کی بدل کے خدا رسول نو یہ راضی رکھنا چاہتے نے خدا رسول دی شریعت رسولت بدل کے یہ مسئلہ بھی آ گیا سمجھ کے نہ آیا آخری ہن ایک گل می دے حوالے نال کرنا جیڑی لانت سارے مبتلا ہوئے اثر دو صرف گل سمجھا نا. ووٹ منن نال دین ووٹ من دی نہیں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 ایک فرمت کل شریعت کی رہی کیا کافر تے مسلمان ووٹ کی نو آخ ووٹ آدھے سوچ ن فیصلے ذہن دل دماغ دے فیصلے نو کی نکھتے ہیں ووٹ ایسے کافر دی سوچ ایک پاس مومن دی سوچ برابر ہے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 کافر مومن دی سوچ ایک تو کفر اسلام ایک ہو گیا نیک پد جدو برابر کیتے گئے تو نیکی بدی برابر ہو گئی ہوں میں پوچھنا اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ کفر اسلام برابر نے مسلمان رہے گا تو کافر مومن برابر کیوں ہو گئے اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ نماز سے زنا برابر ہے مسلمان رہے گا تو نمازی گانی کیوں برابر ہے نہیں آئی نہیں تو پھر ووٹ نال تو ختم ہو گیا جد دیر ختم ہو گیا تو پھر سڈیا مسیت کس کم دیا نمازا کس خاتے علامہ اقبال بولیا ہے تو آدھا رب تالا فرشتوں نو سد کے حکم جاری کیتا کی فرشتےو جا ان مسلمانوں دیاں مسجد بڑی سونی بڑی خریدا پتھر لگے اقبال پیاخ فرشت نو رب حکم جاری کیتا ہے مسجد گرا تے, جاؤ. دے گراؤ دے. اے تے اے خوبصورت تے یا اللہ کیوں تیرے گھر کیوں گراؤ دے؟ یہ فرمان میرے گھر کھا دینے میرے سچے دین کے مخالف نے تو گھر میں رکھا کھے میری تو گل گوارا نہیں کرتے جنہ نے کافر تے مومن برابر کیتا ہے. نیک بد برابر کی نیکی کفر کفرسلام سب برابر کیتی بھٹے نے ان کے دماغ کچھ کھے پھر اس مفیٹا گرا دو میرے ایک مٹی گھر بناؤ مٹی دی مسجد بناؤ پر اندر گل تو میرے دین سچی دی ہوں <تصفيق> دے ڈیری نے میری مصیبت اقبال دش آئنات فرشتوں فرما ہے میں نہ خوشو بےزار ہوں مرمر مر کسی سے میں نا خوش بیزار ہوں مرمر کی کسی سے میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو رشتے ہو مٹی والا گھر بناؤ بسی تو میری اور یورپ میں بڑیاں خوبصورت مسیت یورپ چ بڑی سوہنیاں مسیبت ابھی مالی جہی کت کرتے کات میں ریکارڈ ہوں ہاں جی جا قرآن پڑھ گا نا یورپ پہ ہے ریکارڈ ہو کے تے حکومت ہے. حکومت کل جکوت پردے تے حقان حق نہیں سڑیا کدھر جہاد پڑے کاری قرآن دے نے، یہود نے سارا دے خلاف آیات نہیں پڑی جی پن بی ملہ اندر میرا کشمیر درجیوں آنا میرا ایک بولی خرا کنیڈا امام مسجد سے اسے دعا اللہ فلسطین کے مزلو مکی امداد کر انہاں چوک کے مزلو کری امداد نظارے معی دینا اتوار قانون سکا پیو دھینات روکے نا اگریزا ملک دو سال سزا ہے سال ات حل روکنے سزا چ نہیں لیکن پہلا قدم ہے hey نا ایسا ایستا جاری, hey جاری hey. دیسی بندے ہیں تو فیر پھرے فیر پھرے. فیر پھرے. فیر مول سر پے بھی ہے سی گل کرے مول بھی ہے ایک قدم حال اٹھایا دن اجائد کر لیا رضامندی آ ہوں اگلا قدم ہو ہے کہ جی میں روکیا مارو چھترے جی لو یہ آزادی میں خیر ڈالتا ہے یہ حقوق برباد کرتا ہے ہر کسی کا حق ہے جو مرضی کرے اوکے سکا پیو دو سال سزا پاند خالی کرنے مونجی پتی پیوں چتر پیا کاندے تبلیف کرنتے سو سو خلا مار دے والا اگ بولے مت موڑ م کو بندے نہراد ہر سر پیتیاں بستر چک میں تکلیف چلیے جا رہا بخالا مالا ریڑیا لگنا رکھے ہو ریڑیا لگنا چیلا لگا نا شالا دین کے لیے تین دن تو کم رقم دے لال میرا سیخرت جی یہ دسو بھائی دین سارا خریدے ریڑی اترے آپ کا کیا مطلب ہے میں کچھ چلیے آپ ہمارا مزا کو اچھا ہوں مذاق میٹے تا کر کے ریڑی لگے کھی آنے دن وہ سارا نام مراد تھا ایمان تو ساری بدھو قوم آدمی حضرت آخری دن چلو دعام شریف کو کدام ہوں اپنی جڑا کوئی ایمان نہیں گرو سے شرط دیک نام مراد اور سنو اور سنو یورپ کے اندر جہاں مسیحت نا اتھے جڑا پانی وینے مسیحت پتا کہڑا ہوں گٹرا دا پانی فلٹر کر دجے میں اگریز کے پیشاب پہنچ بھی میں خیال چپا دی من کدی جی اگریز کا موتر پیندہ خری اگریز کے موتر مرادو کی مسیح نماز پڑھتا خرید صاحب را نہیں ہلے اتو تو بندہ جان چڑا دے سدکے وجہ میاں محمد بخش کو اپنے شیر لکھے سناو سارے تقوی میاں صاحب فرما نے اپنے دی وو تم چڑ چڑ کھائیے اپنے دیش دیا بلانو تم چڑ چڑ کھائیے وچ بیگا نیا ملکاندر یار میرے کھا لے سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی آر <سوالرياء> ایسے خریدا فرمان دیکھے ساڈا پیر باہ فرماند ہے آ فرماند <سوال> نے فرمان نال کسنگ سنگ نہ کریے کریے و دلیا سنگنا کریے کل رو راجنا لائیے وہ ہنس چوگی مر بھام موتیاں چوبی چلے کدی کربو نی مر پام توڑ مکے لے جائیے کوڑی میٹھے لا پاؤ بابے سیما گڑ پائیے جو ہے اقبال آتا کوتے کا سر وڈا یا بندے کا بولو کھوتے کا مغد کوتے کے سر چوکھا یا بندے کے سر مغد جہا ہے ماض جا بندے دقبال آدھا دو سو کھوتیا کا سر کٹے کرو دو سو سر کھوتیا نے ڈیجا کٹو کتنا بنتی من بھر ایک سر ضرور ہوتی آکریڈی بلانگ تھوڑا جا تھوڑا ہوتی تھی ساتھ دا سی سو کا سر کٹا کر پانچ من بنتی ماغ پر وہ آدھے یہ دس دے اے پانچ من ماغد جہاں ہے گے کہ ایک بندے کی عقل بنسن سو دو سو کھوتیا کے مغل ایک بندے کی عقل بن جائے گی اقبال آدمی تیری موجود سے تیار آ نش جاس ایک نش ایک پاس کنر جا کے کھوکا بھی اپنی ماں کی رکھ کے نر سوتے لڑیا فرنا ہوں بھائی. کنجر ونسی ہوں جو اپنی وفاچ نہ یا گوارا بھی نہیں کرتا تو اکبال آدھا کھو تک کھو تک کنجر تو چننا کہ توتے بندے بھی اقل تو کی اقل نہیں بنا سکنا ایک کنجر ووٹ پاوے ہک اگوں شریف برابر کیتی کچھ مینو ایک سی میں سو جی اب میرا پیر جہا بڑی شان میں پیر دشان ہے ایمان لال نساری نے یہ کہنا پیر کا ووٹ تو کنجر کا ووٹ برابر تھی گیا پیر تو سکھ کا ووٹ برابر گیا پیرتی اس کا اثر پریمان سی گیا تو پیر دقت رہی میں آ کے فلانے بندے میری ماں کی گال کڈی ہو میری ماں نے آخر تجری میں لڑتی میں تو ووٹ مننا کیا میں واقعی تنگی کا پوتر آ کے کیوں کاری میں سب نام مراد آ جسل ووٹ تیری اماں اما ووٹ تو کنوی کا برابر ہو گیا کیا تری برابر تو ہو گئی نہ تو چکیا مجھ کٹی میری ماں کلی ماں میری پرو کجری چنجیے توٹ من کے ہے مننا ووٹ رانی عزت کوئی شہ نہیں لے سلامت کے بال فرما گریز جمہوری میں پختہ کارے سو کہ مغزے سکے انسان نمبر پختہ آدمی بن سات لوگ پرا دو سو کورتوں سے مغز بند بھی اکل نہیں بنتی مستری بج گئی ہے ایک پاس تاثر ایک پاس مومن برابر کی تھی بیٹھا ایک پاس چوڑا ایک پاس گلت ایک پاس گارا تلا برابر کی ہے کہ میں پاسے چشتی سکولوں میں شعور تقسیم ہوتا ہے میں کیا ڈنگرا جن گل کرنی ہو خود بے شعور راؤں میں کیوں میں کیا بے وفا اللہ پرمے اگر اگر کنواں میں سکولہ میں انگریز سب سے بڑے شعور والے ہوں گے کیوں کہ انہوں نے سکول بنایا دیے اللہ تعالی پرانے جنہوں لانتی ہے سکول دا شعور مسٹر جرا قید قائد اعظم تو نہیں آخری اور مسٹر جنا قید آگے آخر آخر مسٹر جناح خود بھی ووٹ منگا سی ووٹ کر एक पास مہینے جمہوریت ہوں ایک پاس مسٹر جناح ووٹ ایک پاس نشئی کا ووٹر فرق دو نشئی ہو جان مسٹر جناح کی چھٹی سڑک سدکے مردہ قوم صدقے! آہ! اکبر لابادی فرماندہ ہے بعد مردن کچھ نہیں یہ فلسفہ مردود ہے قوم ہی تو دیکھیے مردہ ہے اور موجود ہے اکبر <تصفح> <تصفح> <تصفح> میں یہ کہنا کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا یہ غلط ہے یہ فلسفہ مردود ہے ہم نہیں مانتے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا بہت کچھ ہوگا اکبر کیا ہے یہ ہے کہ قوم ہی کو دیکھیے مردہ ہے اور موجود ہے یہ قوم مر کے وقت لگی پھر دیمر کے قبر رہتی بڑا کچھ ہو سی کہ وہ کچھ تھی سکی انس مستر جنا کا ووٹ کہ نشیدہ برابر تو یہ برابر کیا ہوں جینے مسٹر جناح قید آزم او نش بن گیا نہ بنے نشئی تھی گئے تو وہ وڈے قید آزم بن گئے تر تھی گئے ہوئے چار نشئی تھی گئے جو شوری کا نہ ہے نا تو والا گے شور گے میرے علی بیماری لو اللہ دا بندہ جس لئے اس قوم سید ویاہ نو کنڈ کر کے اگریز رخ نا اقل ہر شاید ختم کر دکھ ہت بن کے نبی رسول اللہ دی امت چلتے خلوتا سڑکیں جا اپنے آپ کو. اپنی قوم تسا یہ اکیل بنے سلام دیا پاپ سوا لکھ ندی ہاتھ بن کے اتنی بنانے آسان چلوتا ہے اور اصول می آپ پر ہون نہیں چل سکی مولبی نو کی پتا جگ کلتا ہے جگ گٹھے خوب سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ سادہ آر سے کھڑی فرما دے سنا دیا دے ہاں. آؤ فرما نے لگی گئی ٹنگی کوئی بے بےقدراں ہاں پیسے گنے منگتے نام مراد روزانہ پتا نہیں کتنا کر گنسی قوم نہ پیسے گنے نہ مسیح مسیح کھا گے بڑی بڑی کا قوم ہے بھائی. <laughs> مجا لے حضر صاحب مولی این ریت کا دانا جو پیا نا ہوا مراد بےخ شتیر پاتی بیٹھی بننے کی آخیں چتیر جو کھڑا ہوئے حضرت صاحب ماشاءاللہ अख साफ कराई शतीर भाल, भाल, भाल, भाल, भाल, है बाल, सारा, बाल। सारा क्या है असल आदि जंगा ना ना लगे ऊं कई शाह चंगी नहीं लगती जंगा लग बजे उन्दा वाला जिस मर्जी ऐब होवे ना تو اس قوم دین جو چنگا نہیں لگا تو بندہ بھی چنگا نہیں لگا نہ بیٹھے دہ منٹ بتی تر گئے دہ منٹ وہ یار مزہ سارا خراب گل پہ بتی تر گئی آ جائے بند کروا نہ مول ہی نہیں ہے ہےک میں ہے کنے کیا شکوے اصل میں رکھ دینا زیادہ جو ہن دسیا قوم کو کھنی بے خواہ ایمان نا میں کتری جیڑ تھیں پھر دے رات اتوا تر جگہ بیٹھا پچھو ودن تھے پیسے والا نا کیا جو رسول اللہ دی امت شادی جہی ہے نا ایچ کلمے دا اثر ضرور کڑے ہاں کلمے دا سر سیاح دن ہیرہ نالی ہی جہ پوے نا ہیرا, ہیرا ہیرا ہی راتی ہے مومن ہوے اندر ایمان ہوے لاکھ کفر دے ماحول وچ ودے ایمان والا ہیرا اندر موجود اس کہ وقت دا حال سنسی ویندا نکلدا او سی فاتاک سی, سی ور بسم اللہ مت غلطی کر یا اللہ مافی جدے پر تو دی رحمت دے تپ پتہ ہے نا اللہ بگ ف فرما دے لکھ بار توبہ تو بنی تیا بے, بے اتبارہ وہ پھر بھی تری تر آ گیا نو بخشی بخری سنہارا او پھر بھی دری تر آج مین بخشی بخری شنہ سمجھ دعا کر صدقہ مدنی سونے کا اللہ تعالی سان ایمان دی پونجیے हे भ सारा मुल ले ग मै कई बंदे शू डिम तो काबे लगन बिछू फ्रोलियुम गिर लगन कई बंदे उत्तू डिठियुम गिर लगन बिछू डिठियम कावे लगन भोल न वी वन सह वग अंडा झा सारा कुछ रखी वन کہ ہے نہ اترے انگریزی چھڑے وہ اکبر آبادی فرما دے اکبر آبادی وہ آدے جو برگٹ کے مولوی کا کیا پوچھتے ہو کیا ہے لندن کی پالیسی کا عربی میں ترجمہ ہے لندن کی پالیسی کا عربی میں ترجمہ ہے پھر سہ عربی بولنے والے اندرو انگریز بد دکبر آبادی فرما دے آخر <laughs> میری داڑھی سے رہتا ہے وہ بت ان کار پر قائم اکی انگریز نا میری داڑھی ڈس تو بڑا پرمر پرمر برمر تو فسا دیو سے داشت گر دو بڑا برابر میری داڑھی سے رہتا ہے وہ بنکار پر قائم مگر جب دل دکھاتا ہوں تو فوراً مان جاتا ہے <laughs> جب دل دکھانا ترقی ہو سی مائیا نہ دہلی رنا ہر تھان شاباش تیر گلے مول بھی تو چاہیے سو شابا شا شا مائیں داڑی بولا کرڑی نہیں دیکھنی نماز گڑا پوئی اپنی پچھو نماز جو رکھ دے تھی ویسی جا دلہ نہیں رکھتا یہ ہوگا سمے چا مراد پوچھڑ چاہی بتے ہاں پر جنت حرام ہے رسول فرمایا جت ال جنت پر د اللہ فرمایا ہے کوئی گلا جنت نہ بیسی جنت, جنت جنت کون بیٹھے بولو جنت, جنت جہر ہے نا پتل کر جنت, جنت ہور ہے نا پورا شرم حیا لین پردے آ لین کہنا بول بول جنت دیا حوراں دی تاریف سورت اررحمان چڑ لم یت مس ہن ہن ولا جان لم یت مسل سب جی آل آئے ربی کمار جنت دیا حوراں انہاں نو کسے غیر جن, غیر جن انسان دا جسم تک نہیں لگنے تا ہے جانا والے ہزار کنج ہو رہا متھے کو لگے سمجھ نہیں لبھی ہے امام غزالی فرمائیں نا ہار داڑھی دیکھتے بھولنی نہ جو بکرے دی داڑھی ہے بکر پیاد دا نہیں ہی میرے کو آپ لحاظ رکھنے سرے اللہ رسول میں ڈالی دی ہے یا شریف اور میں ہر داڑی دیکھتے نہ بھولنی بکرے کی ہی معلوم تھا دیکھ جانچ پرک ہاں ول کہیں کو من یہ نہ من پوی داڑیاں دیکھتے بولنا کوئی داڑیاں کوئی جھاڑیاں نے کوڑیاں نے موتا جان گے موتا آگ نیارش آدھ داڑیاں کوئی جا... کو کی مطلب جھاڑیاں جھاڑی کا مطلب اے جی جھاڑی کے پچھو نہ لوگ نا بغیار شیر بکری تو, تپے تو نکل. कई दह रखी वजन की चंगा बंद इत बोली कौम सारी नारी आला चंगा बंदा नारी आला बंदा थे थे। चंगा है आगू तो हो मरे थी ओहे सागे याद करे लख रूपये नारीद लुट के मे मेरा में। بعد مول باغ داڑی اتنا مراد کیا پوچھ دی فراڈ کر کے میرے چٹا چنگا فراڈ کی آ کے داڑی کی آدم دیکھ حضرت فاروق فرمین بندہ دیکھنا تر کمے یا سفر کر سفر بندے یا سفر, سفر کرمسایا بن یا کاروبار کر تاون کھل تھی پونی داڑھی تو پچاڑی بیٹی ڈاڑی ہار... تو نا پچاڑی دن ڈاری پچھریند بار سورت اللہ تعالی عمل دیکھے سوال لکھے لسالہ میں نے لیاز قادری کا شیر کے جو ایک پڑے میری قسط لوگ کیسٹائیں وضاحت یہ ساری پانچ موضوع آیا اللہ تعالی حضور دو سد کے عمل سمجھا فرماوے ان روزہ تحت کرنا میری غلطی کتا اللہ تعالی معاف کرے جو درست اور صحیح گل نکلی اللہ تعالیٰ قبول فرما آخر داوانا اتنے دعا چرما اور اجازت بخشو اللہ سیدنا محمد اللہ, علیہ و بارک اللہ سنیا حق دی ہدایت دشمن دشمنان اسلام متباہ فرما نارائن دی سعادت دے اف وافیت مفاد دے یا اللہ غیرت علی غیرتندگی تا فرما یا اللہ ساری آن عزت آبرو ہر تو ن تحفوظ یا اللہ نفس شیتان درت پناہ فرما زندگی کامل اسلام والی موت کامل ایمان والی سونے محمد حبیبی سیدنا محمد